بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ فخر لودھی اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 24 اس لیکچر نمبر 24 میں ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے جو ہم نے پچھلی بار شروع کی تھی یعنی کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر سافٹ ویئر آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز کو آج ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے چلتے ہیں ذرا ایک بار لیکچر نمبر 23 کو ذرا تھوڑا سا لیں لیکچر نمبر ٹوینٹی کا ریکپ لیکچر نمبر ٹوینٹی تھری میں ہم نے سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سوفٹ ویئر ڈیزائن پروسیس کی ہم نے بات کی تھی اور سافٹ ویئر کے ایٹریبیوٹ کی ہم نے بات کی تھی تو آئیے چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا اس کو دوہرا لیں ہمیں دیکھیں کہ کون سے ڈیزائن پروسیس میں ہم نے کس طریقے سے ہم نے کیا کیا باتیں کی تھی اور وہ آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ جو تھا وہ کیا چیز تھی ذرا ایک بار اس کو دوہرا لیں تاکہ ہمیں آگے بات کرنے میں آسانی ہو پچھلی بار ہم نے ڈیٹیل میں کرچن کے فور پلس ون آرکیٹیکچرل پروسیس ڈیزائن فریم ورک کا ذکر کیا تھا یہ فور پلس ون آرکیٹیکچر ڈیزائن فریم ورک کیا چیز ہے اس میں چار آرکیٹیکچرل ویو ماڈلس ہیں جن میں سب سے پہلے ہم نے لاجیکل ویو ماڈل کی بات کی تھی اس کے بعد ہم نے ڈیولپمنٹ ویو ماڈل کی بات کی تھی پھر ہم نے پروسس ویو یا کنکرنسی ویو ماڈل کی بات کی تھی اور آخر میں ہم نے فزیکل ویو ماڈل کی بات کی تھی لاجیکل ویو ماڈل میں ہم سسٹم کو اس کے سب سسٹم کے کانٹیکس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کون کون سے سب سسٹمس پہ مشتمل ہے اور کس طریقے سے اس کی پارٹیشننگ ہوئی ہے ڈیولپمنٹ ویو ماڈل میں ہم نے اس سسٹم کو ڈولپمنٹ کے में میں زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش ज्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करते کرتے ہیں اگر ہم نے آبجیکٹ اوریئنٹیڈ ڈیزائن آبجیکٹ اور کیا ہے تو لاجیکل ویو ماڈل کے جو ریزلٹ میں جو چیز سامنے آئے گی وہ آبجیکٹ اور ڈیزائن ہوگا آبجیکٹ ماڈل ہوگا اور اس کے ڈفرینٹ پہلو ہوں گے اگر ہم اسٹرکچرل ڈیزائن کی فنکشن اور ان کی ڈیکمپوزیشن فنکشنل اسٹرکچر آپ کے پروگرام کا یا کے سسٹم کا سامنے آئے گا کس طریقے سے فنکشن دوسرے سب سے فنکشن اور کس طریقے سے پکچر آپ کو اس سے ملے گی اگر آپ اسٹرکچر ڈیزائن آپ کر رہے ہیں جب ہم نے پروسس یا کنکرنسی ڈیزائن کی بات کی تو اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سسٹم میں کون کون سے تھریڈس ہیں کون کون سے پیرل ایگزیکیوشن پیتس ہیں اور ان پیرل ایگزیکیوشن پیتس کو کس طریقے سے ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں پرفارمنس انہینس کرنے کے لیے تو یہ جو پروسیس یا کنکرنسی کا جو ویو ماڈل جو ہے یہ آپ کو پرفارمنس کے پوائنٹ اف ویو سے یہ ایک کافی یوزفل ماڈل ہے اس سے آپ کو یہ چیز اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں پیرل میں ہو سکتی ہیں اور اگر آپ سسٹم کو کس طریقے سے سٹرکچر کریں تو آپ کی پرفارمنس انہینسمنٹ اس میں کیا کیا فیکٹر آئیں گے کس کس جگہ پہ آپ کی بوٹل نیکس آئیں گی اور کس طریقے سے آپ ان بوٹل نیکس کو ریموو کر سکتے ہیں چوتھا جو ویو ماڈل جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا فزیکل ویو ماڈل فزیکل ویو ماڈل کیا چیز تھی کہ ایکچولی یہ سسٹم جو بنے گا یہ فزیکلی کس طریقے سے ڈپلوائے ہوگا آپ کی سب سے پہلے کہ آپ کی مختلف فائلیں کون کون سی ہیں فزیکلی کن کن فائلوں میں آپ نے کیا ہے کیسے آپ کے ڈائریکٹ سٹرکچرز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات لیکن الٹیمیٹلی چل کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک کمپونیٹ یہ والا ایکس ہے دوسرا کمپونیٹ وائی ہے اور اسی طریقے سے اور دوسرے کمپونیٹس ہیں تو ہم ان کو مختلف جو کمپیوٹرز ہیں مختلف سرورز ہیں مختلف مشینز جو ہیں ان پہ ہم کس طریقے سے ڈپلوائے کریں گے ان کی کیا کنفیگریشنز ہو سکتی ہیں کس کون کون سا کمپوننٹ کیسے انسٹال آپ کریں گے اس کے لیے آپ کو کیا ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوگی تو یہ ونس اگین یہ جس طریقے سے ہم نے پروسیس کی بات کی تھی اسی طریقے سے یہ والا جو ویو ماڈل جو ہے یہ بھی آپ کی جو سسٹم میں پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا میجر رول پلے کرتا ہے اور اس کے علاوہ سسٹم میں جو ریڈنڈنسی کے جو ایشوز جو ہوتے ہیں اگر ہم نے اویلیبلٹی کی جو بات کی تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ فزیکل ماڈل اور یہ پروسیس ماڈل یہ مل کے یہ جو سسٹم کے ہم نے دوسرے ایٹریبیوٹس کی بات کی تھی ان میں یہ اویلیبلٹی پرفارمنس اور اس طریقے سے جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے یہ ماڈلس کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو پچھلے لیکچر میں جو بات کی تھی وہ ہم نے آرکیٹیکچرل ایٹریبیوٹس کی بات کی تھی آرکیٹیکچرل ایٹریبیوٹس میں جو دو تین چیزیں جو امپورٹنٹ تھیں وہ اگر یاد رکھیے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے ان کو اینالائز کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے وہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ آپ کا سسٹم پوری کر رہا ہے یہ آرکیٹیکچرل ماڈل بنائے جاتے ہیں لیکن جو فور پلس ون والا جو ماڈل کی بات کی تھی یہ پلس ون جو ہے یہ ان نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کے بیچ میں جو آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بیچ میں فٹ کرنے کا نام ہے یاد رکھیے کہ جب ہم آرکیٹیکچر کی جب بھی ہم بات الٹیمیٹلی ہم نے جس سسٹم کو آٹومیٹ کرنا ہے جن ریکوائرمنٹس کو ہم نے فلفل کرنا ہے وہ یوزر ریکوائرمنٹس وہ فنکشنل ریکوائرمنٹس کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی باقی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس یوز ہو جاتی ہیں تو وہ جو بیچ میں پلس ون جو پانچواں اس کا جو کمپوننٹ ہے یہ کرچن کے ماڈل کا اس میں وہ سنیروز کا ماڈل تھا اور وہ سنیروز کیا چیز تھی کہ یہ سنیریوز یہ یوز کیسز یہ فنکشنل ریکوائرمنٹس یہ اس پورے سسٹم میں کس طریقے سے فٹ ہوں گے پچھلی بار ہم نے جو آخر میں جو بات کی تھی اس وقت ہم نے شروع کیا تھا ذکر کہ مختلف آرکیٹیکچرل سٹائلز کیا چیز ہیں مختلف آرکیٹیکچرل پیٹرنز کیا ہیں ان کے ٹیمپلیٹس کیا ہیں اس سلسلے میں میں نے ذکر کیا تھا الیگزینڈر کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب کا جو ایکچولی کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں ہے ہی از این آرکیٹیکٹ بلڈنگس بناتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے بلڈنگس کے حوالے سے پیٹرنس کی اسٹڈی کی تھی اور یہ چیز آبزرو کی تھی کہ تھوڑے سے پیٹرنس بہت زیادہ نہیں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ مختلف کمبینیشنس میں مختلف ارینجمنٹس میں ان کو یوز کرتے ہیں اور یہ آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو فلفل کرنے میں کافی میجر پلے کرتے ہیں کیونکہ کافی آسانی سے اگر آپ کو صحیح معلوم ہو کون سا پیٹرن کس جگہ پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے تو اس سے آپ اپنے ڈیزائن میں خوبصورتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ جو آپ چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آسانی سے آپ اچیو کر رہے کر سکتے ہیں انہی ڈیزائن پیٹرنز کو انہی آرکیٹیکچرل پیٹرنز کو پھر ہم نے سافٹ ویئر میں بھی لے آئے اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہم نے کہا کہ یہ ہم سٹائلز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سٹائلز جو ہیں یہ آرکیٹیکچرل پیٹرنز ہیں آرکیٹیکچرل پیٹرنز کیا پیٹرنز ہوں گے ہمارے ڈفرنٹ ری یوزل سٹائلز ہیں جن کو ہم ڈفرنٹ شیپس اینڈ فارمز میں یوز کرنے کی کوشش کریں گے ٹو فلفل اوور آبجیکٹو انہیں پیٹرنز کو آگے چل کے ہم ذرا اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آبجیکٹ اور پروگرام کے حوالے سے ایک ڈیزائن پیٹرن کی آج کافی ایک لہر چل رہی ہے بڑے افیکٹولی ہم سافٹ ویئر سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں تو آگے چل کے ہم ان کو ڈیٹیل میں دوسرے اینگل سے بھی ذرا دیکھیں گے لیکن آج کی ڈسکشن جو ہم کریں گے وہ بیسیکلی آرکیٹیکچرل سٹائل پیٹرنز پہ بات ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ مختلف سٹائل پیٹرنز کون کون سے ہیں اور ان کو کیسے افیکٹولی یوز کیا جا سکتا ہے تو آئیے اب چلتے ہیں ذرا ان پیٹرنز کو ذرا دیکھ لیں ان سٹائلز کو ذرا دیکھ لیں ابھی جس طریقے سے میں نے ذکر کیا آرکیٹیکچرل سٹائلز کیا ہیں یہ مختلف پیٹرنس ہیں مختلف ٹیمپلیٹس ہیں جو ہم آبزرو کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سسٹم کو ان ان کمپوننٹس کے ساتھ اس طریقے سے بنایا جائے اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے تو نہ صرف یہ آپ کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں بلکہ یہ آپ کو سسٹم کو خوبصورت اور روبسٹ بنانے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں تو بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ انسٹیڈ آف ری انوینٹنگ دا ویل وی شوڈ لرن فرام ادر وی شوڈ ٹرائی ٹو ری یوز وٹ ادر پیپل ہیو آلریڈی ڈن اور انہیں چیزوں کو ہم اپنے سسٹم میں اپلائی کریں آج ہم تین چار ماڈلس کو دیکھیں گے لیکن ایک جو فیمس جو لسٹ سٹائلز جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے پچھلی بار بھی میں نے آپ کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا تھا پانچ چھ چیزیں ہیں ہم سب سے پہلے ایک ریپوزیٹری ماڈل کو دیکھیں گے ریپوزیٹری ماڈل کا نام دوسرا نام ڈیٹا سینٹرک ماڈل بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کلائنٹ سرور ماڈلس کو پھر ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ اور کال ریٹرن ماڈلس کا بھی پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے لیکن کیونکہ ہم یہ چیزیں آلریڈی پہلے سے دیکھ چکے ہیں ڈیٹیل میں اس وجہ سے میں اس پہ زیادہ ٹائم سیف نہیں کروں گا اس کے علاوہ ہم فلٹرز اینڈ پائپس کے ماڈل کو ہم دیکھیں گے جس کو ڈیٹا فلو ماڈل بھی کہا جاتا ہے یہ بالکل ڈیٹا فلو سے ملتا جلتا ہے تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے ایک نظر اس پہ بھی ڈالیں گے پھر ہم لیئر آرکیٹیکچر پہ نظر ڈالیں گے کہ لیئر آرکیٹیکچر کیا ہے ریفرنس آرکیٹیکچرل ماڈل کیا ہے ان سارے ماڈلس کو ایک نظر ہم دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اینالائز کریں گے کہ یہ ماڈلس کس طریقے سے کس صورت میں کس جگہ پہ زیادہ افیکٹولی استعمال ہو سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا سینٹرک ماڈل کون سا ہے ڈیٹا سینٹرک ماڈلس کیا ہوتے ہیں ڈیٹا سینٹرک اس کا دوسرا نام ریپوزیٹری ماڈل بھی ہے یہ ماڈل بیسکلی اس چیز کو اس طریقے سے کہ ہر سسٹم میں ہر کمپیوٹر سسٹم میں آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہوگا جو مختلف کمپونینٹس جو ہیں مختلف جو اس کے موجولس جو ہیں سسٹم کے مختلف سب سسٹمز جو ہیں وہ اس ڈیٹے کو یوز کریں گے اس ڈیٹے کو استعمال کریں گے اب اس ڈیٹے کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ایک سینٹرل رپوزٹری میں رکھ دیا جائے اور ہر ایک اسی ریپازیٹری سے ڈائریکٹلی ڈیٹا کو ایکسیس کر رہا ہو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر موجول کے پاس اپنا ڈیٹا ہو اور اگر کسی کو اس سروس کی یا اس ڈیٹا کی ضرورت ہے تو انسٹیڈ آف ڈائریکٹلی گوئنگ ٹو دیٹ ڈیٹا رپوزیٹری وہ اس موجول سے یا اس کمپونیٹ سے ریکویسٹ کرے اور وہ کمپونیٹ اسے وہ سروس مہیا کرے اسے وہ ڈیٹا پرووائڈ کرے اگر ہمارا ماڈل جو ہے وہ پہلی قسم کا ماڈل ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک سینٹرل ڈیٹا پول ہے جس کو جتنے لوگ جو جو کمپوننٹس جو سسٹم کے حصے اس ڈیٹا کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹلی اگر اس کو ایکسس کر رہے ہیں تو یہ سینٹرل ڈیٹا سینٹرل سسٹم ہے یا ڈیٹا سینٹرڈ سسٹم ہے اور اس کو ریپازیٹری سسٹم بھی کہتی ہیں آئیے ذرا سلائڈ کی مدد سے میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ڈائیگرام سے اور تھوڑا سا اس کو ویسے ایکسپلین کروں گا یہ دیکھیے اس ڈائگرام میں یہ آپ کو سینٹر میں جو چیز نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی ایک ڈیٹا بیس کو ڈپک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سو بیسیکلی یو ہیو بیسکلی سینٹرلائز ڈیٹا بیس سسٹم اور اس سینٹرلائز ڈیٹا بیس سسٹم میں جو آپ کے جتنا بھی ڈیٹا ہے دیٹ ڈیٹا از اسٹورڈ ان دس سسٹم جب آپ کو ایکسس کرنے کی ضرورت ہے اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ سارا ڈیٹا اس ڈیٹا بیس میں اس جگہ پہ موجود ہوگا اس ڈیٹا بیس کے اراؤنڈ دیر آر مینی ایپلیکیشنس جو اس ڈیٹے کو ایکسیس کر رہی ہیں یہ کلائنٹ ایپلیکیشن ہیں اور ہر کلائنٹ اپلیکیشن اس ڈیٹے کو مختلف طریقے سے مختلف انگل سے اس کو یوز کر سکتی ہے مختلف انگل سے اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر از کہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ سینٹرلائزڈ لوکیشن پہ پڑا ہے جس کو اس کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹلی آ کے اس ڈیٹا بیس کو ایکسس کر کے اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے یہ ریپوزٹری ماڈل یا ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچر جو ہے یہ بہت زیادہ کامنلی یوزڈ آرکیٹیکچر ہے جہاں پر لارج اماؤنٹ اف ڈیٹا آر ٹو بی شیئرڈ تو اس طرح کا ماڈل استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر آپ کو یہ چیز دیکھنے میں نظر آئے گی خاص طور پہ لیگسی سسٹمس میں پرانے زمانے میں یہ دس واز اے ویری کامن ویری پاپولر ماڈل اس کے کچھ ایڈوانٹیجیز ہیں اور کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں آئیے چلتے ہیں یہ ذرا دوسری سلائیڈ پہ یہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز کوارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جس طریقے سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں کہ اگر ڈیٹا زیادہ بڑا ہے اور اس میں ڈیٹا میں ڈپینڈنسیز کافی زیادہ ہیں اگر آپ کے موجول ان ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں ہر ایک کو کافی سارا دوسرے سے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو انسٹیڈ آف ایڈنگ دیٹ کمیونیکیشن اوور ہیڈ جو ایک موجول دوسرے موجول سے ریکویسٹ کرے گا بعض اوقات یہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اس ڈیٹے uh, کو ڈائریکٹلی ایکسس کر لیا جائے اس سے بعض اوقات کچھ پرفارمنس میں بھی امپروومنٹ آ جاتی ہے پرفارمنس بھی بعض اوقات بہتر ہو جاتی ہے دوسرا اس کا ایڈوانٹیج بیسیکلی یہ ہے کہ سب سسٹمس دے نیڈ ناٹ بی کنسرن وتھ ہاؤ ڈیٹاڈ سینٹرلائز مینجمنٹ فار اگزامپل بیک اپ سیکورٹی ایٹسٹرا کہنے کا مطلب یہ ہے جب یہ ایک سینٹرلائزڈ مینجمنٹ ہوگی تو جو سب سسٹمس جو ہیں وہ ہر سب سسٹم کو اس ڈیٹے کی مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ایک ہی جگہ پہ یہ کام کیا جائے گا اور ایک ہی طریقے سے یہ کام کیا جائے گا اور اس ڈیٹا کی مینجمنٹ میں آپ کو بعض اکات جو ڈیٹا بیسز کے بیک اپ لینے پڑتے ہیں ہمیشہ آپ کو لینا پڑتا ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں سیکیور رکھنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا آپ کا ضائع نہ ہو تو آپ کو بیک اپ کا میکینزم کوئی پرووائڈ کرنا پڑے گا سیکیورٹی کے میکینزم ہر موجول میں الگ ایک بار آپ نے کا سسٹم امپلیمنٹ کر دیا جو سب کے ساتھ چلے گا اور اس طریقے سے یہ جو کام جو ہوتے ہیں یہ آسان ہو جاتے ہیں بار بار آپ کو کرنے نہیں پڑتے اور کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے تیسرا جو ایک امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ ہے کہ یہ جب شیئرڈ ڈیٹا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیونکہ یہ ایک کامن پپوزٹری ہے باز کا اسے کامن فارم بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہر ایک کے لیے یہ جو اگر آپ اس کو پبلش کر دیں تو جو اس کے یوزرز ہیں دے وڈ بی ایبل ٹو نو ایگزیکٹلی کہ اس سسٹم میں کیا کیا کچھ ہے سو so ہر ایک کو پورے سسٹم کے بارے میں انفارمیشن جو ہے کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ یہ پوری انفارمیشن سسٹم کے بارے میں جو آپ کے ڈیٹا سٹرکچرز ہیں جتنا آپ کا ڈیٹا ہے جو آپ کی اینٹیز ہیں جو ان کے درمیان میں ریلیشن شپس ہیں یہ ایک ہی پکچر میں ایک ہی جگہ پہ ڈپیکٹ ہو رہی ہے آپ نے بیچ میں اس کو پارٹیشن کر کے مختلف موجولس میں چھپا نہیں دیا ڈس ایڈوانٹیجز کی جب ہم بات کریں تو یہی چند چیزیں جو ایڈوانٹیجز میں نے جن کا ذکر کیا یہ بعض کا ڈس ایڈوانٹیجز کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں فار ایگزامپل جب ہم سب سے پہلے یہ شیئرنگ آف ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں کپلنگ بڑھ جاتی ہے شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وین ایوری باڈی نوز اباؤٹ آل دا ڈیٹا تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا اس ڈیٹے کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرنے سے تو جو موجول یا جو کمپوننٹ اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کرنے کا ذمہ دار ہے اگر کسی وجہ سے آپ اس میں چینج کرتے ہیں اور ڈیٹا میں کچھ چینجز لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو جو اس ڈیٹے کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر رہا ہے اس اس کو بھی آپ کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ڈیٹا اسٹرکچرس اگر ہل جائیں تو آپ کے البیدمز بھی ان کے ساتھ افیکٹ ہوتے ہیں دوسرا جو اس کا امپارٹینٹ ایسپیکٹ ہے ڈس ایڈوانٹیج جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ سارے سب سسٹمس جو ہیں وہ دے ہیو ٹو ایگری اپان کامن sort آف ریپرزینٹیشن آف ڈیٹا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سب سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا کو کسی طریقے سے ریپرزینٹ کر رہا ہے اور دوسرے سب سسٹم میں ڈیٹا کسی اور طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے اور نہ صرف ریپرزینٹیشن بلکہ آلسو اسٹوریج اور باقی ساری چیزیں بھی ایک کامن طریقے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سب سسٹم میں آپ نے ایک ٹول یوز کر لیا اور دوسرے سب سسٹم میں آپ نے دوسرا ڈیٹا بیس کا ٹول یوز کر لیا اور دوسرا ڈیٹا بیس انجن یوز کر لیا تیسرا ایک جو بہت بڑا اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ کیونکہ سینٹرلائزڈ ریسورس ہوتی ہے ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ڈسٹریبیوشن سے اگر ہم نے آپ کو یاد ہو پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا ڈسٹریبیوشن سے آپ کی کنکرنسی امپروو ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس امپروو کرنے کے آپ کو زیادہ لیوریج ملتی ہے اگر آپ ڈیٹے کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں اپنے پروسیسز کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ زیادہ بہتر سسٹم آپ ڈیزائن کر سکیں جس کی پرفارمنس بہتر ہو جس کی اویلیبلٹی بہتر ہو اور اس طریقے سے دوسری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے اسپیکٹس اس میں آ جاتے ہیں تو جب آپ ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں جو پیرل پیرلزم ہے یا کنکرنٹ پروسیسنگ تھریڈز جو ہیں کنکرنٹ پروسیس جو ہیں ڈیٹا کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر پاتے جب آپ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جو اسکیلیبلٹی اور جو پرفارمنس اور اویلیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوں گی اور پھر اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو فلفل کیا جائے فار گون ریکوائرمنٹ پھر دوسرا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جب یہ ڈیٹا بیس ایک سینٹرل ڈیٹا بیس کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو دین اٹ مے بیکم اے سنگل پوائنٹ کہ اگر یہ ڈیٹا بیس سسٹم بیٹھ گیا تو آپ کا سارا سسٹم بیٹھ گیا کیونکہ یہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہے اور ہر ایک سارے کمپوننٹس اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور سب کے سب اس سے افیکٹ ہوں گے اب جو اس کے بعد جو دوسرا ماڈل جو ہم دیکھیں گے اس ماڈل کی بہت ساری شکلیں ہیں لیکن اسے عرف عام میں کلائنٹ سرور ماڈل کہا جاتا ہے کلائنٹ سرور ماڈل کیا چیز ہے کلائنٹ سرور ماڈل ایسا ماڈل ہوتا ہے کہ جس میں ایکچولی آپ کے جو مختلف کمپونیٹس ہیں سسٹم کے انہیں مختلف مشینوں پہ رکھا جاتا ہے ایک مشین آپ کی کلائنٹ کے طور پہ کام کر سکتی ہے اور مختلف مشینیں مختلف سرور کے طور پہ کام کر سکتی ہیں تو آپ کے کلائنٹس مختلف مشینوں پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں آپ کے سرورز بھی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں سرور سینٹرلائزڈ بھی ہو سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں یہ جو کلائنٹ سرور ماڈل جو ہے یہ جو, جو ہم نے ڈیٹا ریپازٹری ڈیٹا سینٹرڈ ماڈل کی ہم نے بات کی تھی بعض اوقات یہ ڈیٹا سینٹرڈ ماڈل بھی کلائنٹ سرور ماڈل کی شکل میں سامنے آتا ہے تو کلائنٹ سرور ماڈل ڈیٹا سینٹرڈ ماڈل کو بھی امپلیمنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے تو بعض اوقات یہ آرکیٹیکچرس جو مختلف آرکیٹیکچر جو ہیں وہ ایک ہی چیز کو مختلف اینگل سے ڈپکٹ کرنے کے کام بھی آتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ ڈپکشن جو ہے ہم نے مختلف اینگلس سے ان چیزوں کو ہم نے انالائز کرنا ہے مختلف اینگل سے ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو اگر آپ کو ایک چیز دو مختلف طریقے سے آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے تو اس چیز سے آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا یہ ایک بار پھر میں یہ بات دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ڈیٹا سینٹرڈ جو آپ کا آرکیٹیکچر جو جس کا ہم نے ذکر کیا بعض اوقات کو بھی کلائنٹ سرویٹیکچر کے طور پہ ڈپیکٹ کیا جاتا ہے بہرحال اس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کو دیکھنے سے پہلے ذرا تھوڑے سے ہم اس کے کیریکٹرسٹکس کو دیکھ لیں اور اس کو ہم انال کریں گے مختلف شیپس اینڈ فارمس کو اس کی جس طرح میں نے آگے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ بہت سارے ڈیفرنٹ شیپس فارمز اس کی ہوتی ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ طریقوں سے, سے پہلے ہم اس کے کیریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں میں ایک پکچر کے ذریعے آپ کو بیسک کلاس سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد ان کی ڈیفرنٹ شیپس اینڈ فارمز پہ ہم جا کے بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں So, there may میں a number of servers ایک server ہونا ضروری نہیں میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں اینڈ دیر آر یوزلی نمبر آف کلائنٹس تو جو سروسز جو ہیں مختلف جو آپ کی جو functionality جو ہے یہ servers provide کرتے ہیں اور clients ان services کو use کرتے ہیں ایک important aspect عام طور پہ جو ضروری ہوتا ہے client server architecture کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کلائنٹ شڈ نو اباؤٹ دا سرس بٹ دی سروس دے شوڈ ناٹ نو اباؤٹ دی کلائنٹس ایسا کرنے سے آپ کلائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ آسانی سے کلائنٹس سسٹم میں لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ ٹپیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی آرگنائزیشن میں نمبر آف سرورز تو چند ہی ہوتے ہیں لیکن نمبر آف کلائنٹس کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں جب بھی آپ نے کمپنی میں ایک نیا فار ایگزامپل کوئی بندہ آپ نے ہائر کیا تو اس کو ایک مشین دی اگر اس مشین سے اس نے سسٹم کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلائنٹ اس سسٹم میں ایڈ ہو گیا تو اس وجہ سے ٹپیکلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سرورز کو کلائنٹس کے بارے میں نہیں پتا ہونا چاہیے بلکہ کلائنٹس کو سرورز کے بارے میں پتا ہو دوسرا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹس اینڈ سرورز دے آر لاجیکل یہ لاجیکلی دے آر سیپریٹ پروسیسیز سیپریٹ پروسیسنگ یونٹس ہیں لیکن فیزیکلی دے میں پٹ آن سیپریٹ مشین دے میں پوٹ آن دی سیم مشین اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہیں ایک مشین پہ بھی چل سکتے ہیں اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں بھی چل سکتے ہیں لاجیکلی دیز آر ڈیفرنٹ لاجیکلی یو کین ڈسٹریبیوٹ دم فیزیکلی آپ نے کہاں رکھنا ہے ایک مشین پہ رکھنا ہے یا دس مشینوں پہ رکھنا ہے یہ ایک سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں جو کچھ آپ اس کی پرفارمنس یا دوسرے پیرامیٹرز جو آپ کے سامنے ہوں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا ڈسیزن کرنا ہے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں جو چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسیز اور پروسیسرز ان کے درمیان میں ریلیشن شپ ون ٹو ون نہیں ہوتی یا ون ٹو ون ضروری نہیں ہے یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ یہ جتنے پروسیسیز ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ سارے پروسیسیز مختلف مشینوں پہ چل رہے ہوں یا یہ سارے پروسیسز ایک مشین پہ چل رہے ہوں تو دس ریلیشن شپ از ناٹ ون ٹو ون ہو سکتا ہے کہ آپ پانچ پروسیسیز ایک مشین پہ آپ چلا رہے ہیں اور دو دوسری مشین پہ چلا رہے ہیں تو کسی بھی طرح سے اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں یہ جو اگلی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے پوائنٹ اف ویو سے یہ ایک ٹپیکل سسٹم کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں ہم نے کیا دکھایا ہے کہ دیر آر بیسیکلی فور ڈفرنٹ سرور جو ریکٹینگلس نظر آ رہی ہیں چار یہ سرورس کو ڈپک کر رہی ہیں اور جو آپ کو یہ دائرے یا آپ کو جو نظر آ رہے ہیں, یہ کلاس کو ڈپک کر رہے ہیں. تو سرور اور وہ جو سر جو ہیں دے میں کنیکٹڈ ود ایچ ادر کسی بھی طریقے سے تو اس طریقے سے یہ سسٹم ٹپکلی یہ ایسا ہوتا ہے جس میں بہت سارے کلائنٹس دے میں اس کے بعد کچھ سرورس جو یقیناً عام طور پہ نمبر آف کلائنٹس کی نسبت بہت کم ہوتے ہیں I mean that is the idea. ہر کلائنٹ کو الگ سے سرور دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ٹیپیکلی ایک سرور کچھ کلائنٹس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے اور وہ سرورس آپس میں کوڈینیٹ کرتے ہیں کوآپریٹ کرتے ہیں ٹو کیری آؤٹ دی فنکشن اینڈ دی آپریشن جس چیز کو آپ ایکچولی آٹومیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم سرورز کی جو بات کر رہے ہیں یہ سرورز جو ہیں یہ کئی طرح کے سرورز ہوتے ہیں کئی طرح کی یہ فنکشنالٹیز یہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو آگے چل کے اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن ٹپیکلی آپ کے جو سسٹم میں جو کائنڈ آف سرورز جو ہوتے ہیں اگر آج کل آپ کسی بھی سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو اس میں کوئی ڈیٹا بیس سرورز نظر آئیں گے اس میں آپ کو اپلیکیشن سرورس نظر آئیں گے, اس میں آپ کو ویب سرور آپ کو نظر آئیں گے اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو سسٹم کے مختلف اسپیکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف طرح کی فنکشنالٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے یا مختلف اس کے جو اسپیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر رکھی گئی ہیں مثلاً ڈیٹا بیس سرور جو ہے یہ ڈیٹا بیس سرور کسی ایک فنکشنالٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے شاید نہ رکھا ہو ایک فنکشنالٹی اگر آپ فنکشنلٹی اب دیکھیں اوپر سے نیچے تک ایک یوزر کو کام کرتا ہے وہ یوزر کوئی انٹریکٹ کرتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ اس سے ایک پروسیس چلتا ہے وہ پروسیس ڈیٹا بیس سے کچھ انفارمیشن لے کے آتا ہے اس انفارمیشن کو کسی طریقے سے پروسیس کیا جاتا ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ یوزر کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں تو یہ ایک پروسیس جو ہے یا ایک فنکشنلٹی جو ہے یہ ایکچولی ایک لیئر کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہے کلائنٹ سے چلتی ہوئی ڈیٹا بیس تک پہنچ رہی ہے تو یہ ڈیٹا بیس کسی ایک فنکشنالٹی کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا ڈیٹا بیس ساری فنکشنالٹیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک سپورٹ کا میکانزم پرووائڈ کر رہا ہے لیکن بیسیکلی یہ ڈیٹا کی ایک ریپوزٹری کے طور پہ کام کر رہا ہے یہ پرسیسٹنٹ ڈیٹا جو آپ, آپ سیو کرنا چاہتے ہیں بعد میں آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی ریپوزٹری اور اس کے اوپر جو فنکشنز ہیں اس کی ریٹریول اس کی ایکس اس کی مینجمنٹ یہ وہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے یہ کوئی ایکچولی کوئی ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا یہ جو ڈیٹا بیس سرور کی ہم نے بات کی اسی طریقے سے آپ کے پاس کچھ اور سرورز بھی ہو سکتے ہیں اپلیکیشن سرور یا ویب سرور ہم نے ان کا ذکر کیا تھا اپلیکیشن سرور پہ عام طور پہ آپ کی جو سسٹم کی جو ایپلیکیشن جو ہیں اس کے مختلف موجولس جو ہیں مختلف فنکشنلٹی کے سب سسٹمز جو آپ کے پاس ہیں وہ اپلیکیشن سرورز پہ عام طور پہ ہوتے ہیں اور کلائنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنے بجائے کے بجائے بعض ان ایپلیکیشنس سرورس کے تھرو وہ سروسز لیتے ہیں اور انہیں ڈیٹا بیس کے بارے میں ایگزیکٹلی exactly پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کدھر پڑا ہے یہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں ہم آگے چل کے زیادہ ڈیٹیل میں جب این ٹی آر یا تھری ٹی آرکیٹیکچر کی ہم بات کریں گے تو اس وقت میں, میں اس چیز کی وضاحت کروں گا بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سسٹم میں ایک سے زیادہ سرورز ہو سکتے ہیں جو مختلف سیٹس آف فنکشنالٹیز کو یا سسٹم کے مختلف اسپیکٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مختلف طرح کے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرس پہ بات کریں ہم چل کے دیکھیں کہ کون کون سے ڈیفرنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے حوالے سے آئیے چلتے ہیں ذرا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے ذرا تھوڑا سا کیریکٹرسٹکس کا مطالعہ کر لیں تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ پہ یہ کلائنٹ سرور کریکٹرسٹکس سب سے پہلے ایڈوانٹیجز کی طرف ایک نظر ہم ڈالتے ہیں ایڈوانٹیج اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اس میں ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا یہ کافی آسان ہو جاتا ہے کام کافی آسانی سے آپ ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کافی آسانی سے آپ سسٹم کی ڈیفرنٹ فنکشنالٹی کو بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اینڈ اٹ میکس افیکٹو یوز آف نیٹورک سسٹم اب ایک چیز ذرا آپ کے ذہن میں رہے کہ جو سب سے زیادہ پرفارمنس کا جو پیرامیٹر جو ہے جس طریقے سے آپ میکسیمم پرفارمنس آپ اچیو کر سکتے ہیں آج کل. وہ ورک سسٹمز کے ذریعے اچیو کر سکتے ہیں پرانے زمانے میں آپ کے پاس بڑے ہیوی ویٹ قسم کے مین فریم سسٹمز ہوتے تھے آج کل اس طرح کے ہیوی ویٹ مین فریم سسٹمز بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ایک سینٹرل سسٹم جو ساری فنکشنلٹی پرووائڈ کرتا تھا ایک سارٹ آف ورک ہارس اور بڑا اسٹرانگ ورک ہارس اور بڑا اچھی پرفارمنس والا ورک ہارس اب اتنا بڑا اتنا ہیوی ویٹ سسٹم کو ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ فنکشنلٹی کو کاموں کو سسٹمس کو سب سسٹمس کو آپ ڈیوائڈ کر سکیں اور مختلف کمپیوٹرس کو آپ ٹاسک سائن کر سکیں کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے تم نے اس چیز کو دیکھنا ہے تم نے اس اسپیکٹ کو دیکھنا ہے اور سب اپنا اپنا کام ڈسٹریبیوٹیڈ طریقے سے کر سکیں تو بجائے ایک بڑا سسٹم آپ کو یوز کرنے کے جس کی پرفارمنس آپ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سارے سسٹم کو سپورٹ کر سکے آپ چھوٹے چھوٹے کافی سارے سسٹمس یوز کرتے ہوئے وہی پرفارمنس یا اس سے بہتر پرفارمنس اچیو کر سکتی ہیں اور یہ صرف یہ نیٹورک انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ چیز پاسبل ہوئی ہے تو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جو ہے یہ نیٹورک انوائرمنٹ میں اس ایسپیکٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بڑا یوزفل ہے اس میں ایک اور جو چیز کافی آسان ہوتی ہے کافی ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے کلائنٹس کا تو ہم نے بات کی، اگر آپ ایک نمبرف کلائنٹس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کافی آسانی سے ان کلائنٹس کو آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایڈ یسیم ٹائم، اگر آپ سرورز کو ایڈ کرنے چاہیں اور اگر آپ نے سسٹم کو پروپرلی سٹرکچر کیا ہوا ہے تو کلائنٹ سرور اور میں سرورز کو بھی ایڈ کرنا آسان ہوتا ہے کافی آسانی سے آپ نئے سرورز سسٹم میں ڈال سکتے ہیں کے میں۔ جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج بعض گت ہو جاتا ہے وہ ڈیٹا کے شیئرڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سسٹم میں عام طور پہ ڈیٹا از ناٹ شیئرڈ آل دو دیر مے بی کلائنٹ سرکیٹیکچر جس میں شیئرڈ ڈیٹا آپ یوز کر سکیں لیکن ٹپیکلی اس میں شیئرڈ ڈیٹا نہیں ہوتا تو اگر یہ شیئرڈ ڈیٹا ماڈل نہ ہو تو سب سسٹمز دے آر الاؤڈ ٹو یوز ڈفرنٹ ڈیٹا آرگنائزیشنس اور ڈفرنٹ ڈیٹا آرگنائزیشنس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف سب سسٹمز جو ہیں وہ ڈیٹے کو ایکسیس ڈائریکٹلی نہیں کر پائیں گے اور ان کو دوسرے سسٹم سے سروسز لینی پڑیں گی اور جب انہیں وہ سروسز لینی پڑیں گی تو اس سے کمیونیکیشن اوور ہیڈ انکریز ہوگا کمیونیکیشن اوور ہیڈ انکریز ہونے سے پرفارمنس پہ فرق آئے گا پرفارمنس سلو ہوگی سسٹم کی دوسرا ڈس ایڈوانٹیج باز کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کلائنٹ سرور کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ یہ ٹپکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم تو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کی مینجمنٹ ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اس کو ہر سرور کو الگ سے مینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کے انٹر کنیکشنز اور باقی ساری جو فنکشنلٹی جو ہے وہ کسی طریقے سے بریک نہ ہونے پائے اگر بریک ہو تو پھر اس کو فوری طور پہ ریکور کیا جائے تیسرا جو ڈس ایڈوانٹیج عام طور پر اس کا سمجھے جاتا ہے کہ سنس دیر از نو سینٹرل رجسٹر آف نیمز اینڈ سروسز یہ بعض اقت ایسا ہوتا ہے بعض اقت مختلف کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جو ہیں یہ سینٹرل نیم سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں ایک آرکیٹیکچر کوربا کا آرکیٹیکچر بڑا مشہور ہے اس سلسلے میں اور بھی دوسرے آرکیٹیکچر جو ہیں بیسکلی نیمنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پر ہر سسٹم کو ہر سسٹم کے بارے میں انفارمیشن ہو سکتی ہے پتہ لگ سکتا ہے لیکن بہرحال عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا سو so, اگر یہ ایسا نہ ہو تو اٹ میں جس طریقے سے میں نے کہا کچھ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں کچھ ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر میں یہ سروس available ہوتی ہے اکثر میں نہیں ہوتی یہ کلائنٹ سرکیٹیکچر طریقے سے میں نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ کو مختلف شیپس اینڈ فارمز میں ملے گا یہ اس کی مختلف شیپس اینڈ فارمز کون کون سی ہیں ذرا ہم اس پہ نظر ڈالیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سی فارمز ہیں کس طریقے سے یہ سملر ہیں اور کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو شیپس اینڈ فارمز کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہم نظر ڈال دیں یہ مختلف جو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرس جو ہیں میں ابھی آپ کے سامنے ڈیٹیل میں جا کے اس کی بات کروں گا ان میں ہم کلائنٹس کا ذکر کرتے ہیں فیٹ کلائنٹس کا ذکر کرتے ہیں مائیکروسافٹ نے ایک نئی ٹرمینالوجی ایجاد کی تھی انہوں نے یہ تھن اور فیٹ کلائنٹ کے درمیان کی چیز ایک رچ کلائنٹ کہنا شروع کیا اس کے علاوہ آج کل ہم زیرو انسٹال کی بات کرتے ہیں تو یہ مختلف کلائنٹس آرکیٹیکچرس میں کلائنٹس کی مختلف شیپس اینڈ فارمس ہیں اور ان شیپس اینڈ فارمس سے اوور آل پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو ایک بار پھر سے ہم چلتے ہیں سلائڈس پہ اور دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف جو آرکیٹیکچر جو ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھن کلائنٹ اور تھک کلائنٹ اور فیٹ کلائنٹ اور زیرو انسٹال اور رچ کلائنٹ یہ کیا چیزیں ہیں اور کیسے یہ ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے اور ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھن کلائنٹ یہ تھن کلائنٹ کا جو ماڈل ہے اس ماڈل میں جو کلائنٹ کی جو مشین جو ہوتی ہے جس مشین سے کلائنٹ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اس مشین پہ کسی قسم کی کوئی فنکشنلٹی نہیں ہوتی اس مشین پہ صرف ایک چیز پرووائڈ کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے یوزر انٹرفیس وہ انٹرفیس جس کے ذریعے سے یوزر نے مین سسٹم کے ساتھ یا اپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے کوئی فنکشنلٹی کوئی پروسیسنگ کلائنٹ مشین پہ نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو تھن کلائنٹ کہا جاتا ہے کوئی یہاں پر کسی की کی پروسیسنگ نہیں ہے اس تھن کلائنٹ آرکیٹیکچر کا سب سے پہلے استعمال کیا گیا جب لیگسی ایپلیکیشن جو پرانی ایپلیکیشن جو چل رہی تھیں ان کو نئے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرس پہ پورٹ کیا گیا اب وہ پرانی ایپلیکیشنس جو تھیں ان میں ایک سینٹرل आपका کا مین فرینڈ وہ اس مین فریم سسٹم کے ساتھ کچھ اپلیکیشن تھی ان کے ساتھ کلائنٹس لگائے جاتے تھے کلائنٹ مشینیں ایکچولی وہ کلائنٹ مشینیں نہیں ہوتی تھیں وہ صرف ٹرمینلز ہوتے تھے جو اس مین مشین کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے تھے دیور ناٹ ریئلی کمپیوٹر ڈیڈ ناٹ ہیو اینی کمپیوٹنگ ان تو ان ٹرمینل مشینز کو ان سمپل ٹرمینلز کو جب ریپلیس کیا گیا مشین کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے جس میں آپ کا سی پی یو اور مانیٹر اور وہ پورا کی بورڈ ایوری تھنگ واس دیئر اینڈ اے کی بورڈ جو سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے جو آپ کو میکانزم آپ کو دیا جا سکے تو اس وقت کیونکہ وہ مانیٹر اور کی بورڈ سے کسی قسم کی کوئی فنکشنلٹی نہیں ہوتی تھی لیگسی سسٹم میں تو اسی ماڈل کو پر پورٹ کر دیا گیا کہ نو ہے فل مشین لیکن یہ مشین کسی قسم کی کوئی فنکشنلٹی پرووائڈ نہیں کر رہی صرف اس یوزر انٹرفیس کو ریپلیس کر رہی ہے جو پہلے صرف ٹرمینل کی فارم میں تھا اور اس سے اس مشین سے کیا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ پہلے آپ کا وہ ٹیکسٹ بیس ٹرمینل اگر وہ تھا تو اب وہ اس میں آپ کو تھوڑی سی چینجز کر کے آپ اس کو گرافیکل یوزر انٹرفیس آپ بنا سکتے ہیں کوئی بیس ٹرمینل بنا سکتے ہیں یا اس طرح سے تھوڑی بہت کر کے اور دوسرا ایک امپارٹینٹ اسپیکٹ یہ تھا کہ وہ پرانے ٹرمینل کیونکہ آپسیلیٹ ہوتے جا رہے تھے مینوفیکچرر uh, نے ان کو بنانا بند کر دیا تھا تو دے ہیڈ ٹو بی نو ریپلسڈ بائی دیز نیو مشین تو یہ یہاں سے تھن کلاس سب سے پہلے uh, شروع ہوئے اور یہاں پر ان کا استعمال کیا گیا دا ڈس ایڈوانٹیج آف دس تھن کلاز کہ یہ بیسکلی کسی قسم کی کوئی فنکشنلٹی سینس پرووائڈ نہیں کر رہے یہ ایک سارٹ آف ڈمپ مشین کے طور پہ ایک کر رہا ہے جس کا اپنی کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے تو اس وجہ سے سارے کا سارا لوڈ آپ کی پیچھے سرور مشین کے اوپر ہی رہے گا یہ تھن کلائنٹ میں جو ایک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج جس کی میں نے ابھی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس میں جو بیسکلی جو آپ نے مشین جو رکھی ہے جو انٹریکٹ کرنے کے لیے جو مشین رکھی ہے اس کی پروسیسنگ پاور یوز نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے پورا لوڈ جو ہے وہ اینڈ سرور پہ پڑ رہا ہے کیونکہ ساری پروسیسنگ اسی جگہ پہ ہو رہی ہے یہ مشین پورا ایک کمپیوٹر آپ کا صرف ایک انٹریکشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے کوئی اور چیز یہ میننگ کام نہیں کر رہا تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب ہم نے یہاں پر ٹرمینل کی جگہ کیونکہ ہم نے ایک بڑی مشین رکھ ہے پورا کمپیوٹر رکھ دیا ہے تو کیوں نہ اس کمپیوٹر کی پروسیسنگ پاور کو استعمال کیا جائے اور اس سے ہم جتنا بینیفٹ ہم اٹھا سکتے ہیں سرور پہ لوڈ کم کیا جائے اور کچھ لوڈ پہ شفٹ کر دیا جائے اور یہاں پر کچھ پروسیسنگ کی جائے تو اس طرح کے ارکیٹیکچر کو فیٹ کا نام دیا گیا فیٹ کلائنٹ میں تھن کلائنٹ کے اپوزٹ اب بہت ساری پروسیسنگ بہت ساری فنکشنلٹی سرور سے اٹھا کے اس مشین پہ جو ایکچولی سرور کے ساتھ انٹریک کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس پہ رکھ گئی اور اس طریقے سے سرور سے کچھ لوڈ کم ہو گیا یہ فیٹ کلاکیٹیکچر بہت پاپولر آرکیٹیکچر رہا یہ پچھلے دس پندرہ سال یہ کافی ایکسٹینسولی یوز ہوا اور لوگوں نے اس طریقے سے کافی زیادہ پرفارمنس اچیو کی کافی بہتر پرفارمنس اچیو کی کیونکہ اب آپ کی فنکشنلٹی بہت سارا کام جو پہلے سرور مشین پہ ہوتا تھا اب فرنٹ اینڈ پہ آ گیا اس میں کس طرح کے کام شامل تھے اس میں وہ ساری چیزیں شامل تھیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا کو ان پٹ کی پروسیسنگ جو ہے اس پہ جتنے آپ نے چیکس لگانے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ فرنٹ اینڈ کلائنٹ مشین پہ آپ لگا دیں ڈیٹا کو پروسیسڈ کرنے سے پہلے بہت ساری فنکشنالٹی انٹیگریٹی کی کنسٹینٹس اور بہت ساری چیزیں آپ فرنٹ اینڈ پہ لے کے آ سکتے ہیں اور اس سے سسٹم پہ لوڈ کم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بعض کچھ فنکشنلٹی کچھ پروسیسنگ ایک بار آپ ڈیٹا سارا اٹھا کے لے آئے اس ڈیٹے کو اگر آپ نے کسی طریقے سے مینپولیٹ کرنا ہے پروسیس کرنا ہے تو بجائے سرور کو یہ کہنے کے کہ تم اس ڈیٹے کو پروسیس کرو آپ نے کلائنٹ مشین پہ اس ڈیٹے کو پروسیس کر کے اور یوزر کے سامنے ریزلٹس آپ نے پرزینٹ کر دیے تو فیٹ کلائنٹ یا تھک کلائنٹ اس طرح کی کلائنٹ کا نام ہے جس میں فنکشنلٹی ایک زیادہ تعداد میں زیادہ مقدار میں جو ہے کلائنٹ مشین کے اوپر رکھتی گئی سرور پہ کم کرتی گئی اس کا فائدہ کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرس کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کے سسٹم میں دیر مے بی ہنڈریڈس آف کلائنٹس آپ کے یوزر سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات آج کل کے انوائرمنٹ میں ہزاروں کی تعداد میں یوزر ہو سکتے ہیں اور پیچھے سے بیک اینڈ سرور آپ کے چند ہوتے ہیں یا اگر ہم لیگیسی سسٹمس کی بات کریں تو ہمارے بیک اینڈ سرور ہم ایک بیک اینڈ سرور کی ہم بات کر رہے ہیں تو جب یہ ہزاروں کلائنٹس جو ہیں سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو انہیں پروسیسنگ کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پیچھے وہ ایک سرور بیٹھا ہے جس نے یہ ساری پروسیسنگ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے سب کا کام کرنا ہے تو سب کا کام کیوں میں جائے گا آہستہ آہستہ وہ تھوڑا تھوڑا کام سب کا کرے گا چاہے وہ کتنا بھی فاسٹ کیوں نہ ہو کتنا بھی وہ ہائیلی اس کی پرفارمنس بہت زیادہ کیوں نہ ہو کتنا بھی آپ نے سپر مشین اس پر لگا دی ہے لیکن الٹیمیٹلی ایک اس کی لمٹ آ جائے گی ایک جگہ پہ, پہ پہنچ کے وہ اس سے زیادہ آپ کو پرفارمنس نہیں دے پائے گا تو جب آپ نے یہ جو پرفارمنس ہر کلائنٹ جو اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے اب آپ نے کیونکہ کلائنٹ کے پاس یہ ایک فل فلیج مشین ہے تو کلائنٹ اپنا تھوڑا بہت کام کرنے جو ایک ہزاروں کی تعداد میں وہ تھوڑا تھوڑا جب آپ اس کو اکٹھا کریں تو وہ ایک بہت بڑی مقدار بن جاتی ہے اگر اس کام کو خود کر لے اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ صرف سگر کی طرف رہنے دے فار ایگزامپل ڈیٹا کی ایکسیس یا زیادہ کامپلیکیٹڈ پروسیسنگ یا اس طرح کی کچھ چیزیں جو انفریکوینٹ آپریشنز ہوتے ہیں جس میں زیادہ ہیوی پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے علاوہ باقی لائٹ پروسیسنگ جو ہے وہ اپنے پاس لے آئے تو اوور آل سرور سے لوڈ بہت کام ہو جائے گا تو یہی اس کا مین ایڈوانٹیج تھا اور اسی وجہ سے یہ سسٹم بہت پاپولر ہوا فیٹ کلائنٹس کے کچھ بھی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ جب آپ فیٹ کلائنٹ آپ بناتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جو سسٹم جو ہے جو کلائنٹ مشین پہ ہے دیٹ از آلموسٹ اے فل فلیج سسٹم اس میں کچھ فنکشنلٹی ہے اس میں کچھ پروسیسنگ ہو رہی ہے جب ہم اب اس فیٹ کلائنٹ انوائرمنٹ میں جہاں پر کلائنٹ کے اوپر بہت ساری پروسیسنگ ہو رہی ہے کسی قسم کی ڈیفیکٹ کی بات کرتے ہیں جب آپ نے اس کو بگ کیا آپ نے کیا تو پتہ لگا کہ یہ ڈیفیکٹ اس پروسیسنگ میں ہے جو فیٹ کلائنٹ کے اوپر جو کلاسنگ کی جا رہی ہے وہاں پر ایک ڈیفیکٹ ہے جب آپ اس ڈیفیکٹ کی طرف نظر دہرائیں گے جب آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا جب آپ نے اس کو ٹھیک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ ساری کلائنٹ مشینوں پہ ہوگا جسنی جگہ پہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں یہ مشینیں پھیلی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ وہ ڈیفیکٹ ہے آپ نے اس ڈیفیکٹ کو ریموو تو کر دیا لیکن اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اب آپ ساری کلائنٹ مشینز پہ جائیں اور ہر جگہ پہ ایک نئے سرے سے اس سسٹم کو انسٹال کریں کیونکہ اب اس ڈیفیکٹ کو جب چینج آپ کریں گے اس کو ریموو جب آپ کریں گے تو جو ایک پروگرام کی نئی ورژن بنے گی ایک نئی ریلیز بنے گی اور وہ ریلیز ہر جگہ پہ انسٹال کرنے کی ضرورت پڑے گی سو دس از اے بگ سسٹم اوور اس میں بہت سارے پرابلمس آ جاتے ہیں مینجمنٹ سے ریلیٹڈ لیکن چند چیزیں بڑی ٹریویل سی ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ذرا اس چیز کے بارے میں سوچیے کہ آپ کے پاس ایک آرگنائزیشن ہے جس میں تین ہزار امپلائیز کام کر رہے ہیں اور یہ بائی کوئی بڑا چیزیں نظر آئیں گی کسی ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کی آپ مثال لے لیں کسی بینک کی آپ مثال لے لیں یا کچھ جن کی برانچز سینکڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی ہوں تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے سسٹمز آپ کو اکثر نظر آئیں گے یہ جب آپ ان ہزاروں کی تعداد میں ان مشینوں کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا نیا سسٹم اس پر انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے تو ذرا سوچیے کہ اس میں کتنا ٹائم اور کتنے ریسورسز آپ کو چاہیے ایک اور جو اس میں امپورٹنٹ فیکٹر جو ہوتا ہے یہ ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ اس میں کتنا ٹائم کتنا لگے گا کتنا ڈیلے کتنا آئے گا کیا آپ اس وقت تک جب تک سارے سسٹم پراپرلی اپڈیٹ نہ ہو جائیں آپ اس سسٹم کو آگے چلائیں گے نہیں کیا اسے بند رکھیں گے ایک ہفتے کے لیے سنس دس از اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ساری کی ساری مشینیں اگر اپڈیٹ نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ وہ کوئی مشین جو اپڈیٹ نہیں ہوئی وہ پرانے سسٹم کے ساتھ جب انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ کریش کر جائے تو اس طرح کے پروبلم یہ آ جاتے ہیں اس میں آپ کو سب کو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آپ کو چلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے فیٹ کلائنٹ سسٹمس میں دوسرا فیٹ کلائنٹ سسٹم میں یہ تو ہم ڈیبگنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نے بات کی ہی دوسری جو ہے انہینسمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ونس اگین جب بھی آپ سسٹم کو انہینس کریں گے ساری جگہ پہ ہر جگہ پہ آپ کو وہ فیٹ کلاٹ کی اپلیکیشن جو ہے اس کو آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اس سے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں فیٹ کلاس سسٹمس میں ایک اور جو میجر پرابلم بعض پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری پروسیسنگ اس کلائنٹ مشین کے اوپر کی جا رہی ہے سرور پہ وہ پروسیسنگ کم ہے تو اگر آپ نے کل کو ایک نئی قسم کے سسٹم کے ساتھ اس کو انٹرفیس کرنا ہے جس سے کچھ ڈیٹا ایکسچینج ہوگا تو بعض اوقات اگر آپ نے انٹیگریٹی کنسٹینٹس یا دوسری چیزیں جو ڈیٹا کی ویلیڈیٹی کو چیک کر رہی ہیں ڈیٹا کی کنسسٹینسی کو چیک کر رہی ہیں یا یہ دیکھ رہی ہیں کہ ڈیٹا میں کوئی خرابی تو نہیں پراپرلی وہ ڈیٹا آ رہا ہے کوئی چیز مسنگ تو نہیں اگر وہ آپ نے چیکس کلائنٹ مشین پہ لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی سرور مشین پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بیک اینڈ پہ آپ ڈیٹا ایکسچینج آسانی سے نہیں کر پائیں گے وہاں پر آپ کو وہ پروسیسنگ نئے سرے سے دوبارہ آپ کو کرنی پڑے گی تو یہ فیٹ کلائنٹس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان فیٹ کلاس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی وجہ سے ایک نئی جو اصطلاح چلی جس کو ہم زیرو انسٹال کہتے ہیں یہ زیرو انسٹال کیا چیز ہے یہ ایکچولی وہ پانے تھن طرف واپسی ہے تھن کیا چیز ہے ریمبر تھن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایپلیکیشن جو ہے ایپلیکیشن جو کلائنٹ مشین پہ کوئی پروسیسنگ نہیں ہو رہی پوری کی پوری پروسیسنگ پیچھے سرور مشین پہ ہو رہی ہے فیٹ کلائنٹ کے پرابلمس کیونکہ اس میں ڈسٹریبیوشن اس کی اپڈیٹ کرنے کی اس میں انہینسمنٹ کے بے شمار مسائل ہیں ان مشینوں کو سارا چلتا رکھنا بڑا پرابلم ہے نئی آپ چیزیں سسٹم میں لے کے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ذرا واپس تھن کلائنٹ کی طرف جایا جائے لیکن ود اے چینج اور وہ چینج کیا ہے کہ دس ٹائم آپ کی جو کلائنٹ مشین ہے اس پہ آپ کی اپلیکیشن تو بہت تھوڑی ہے اس پہ کسی قسم کی پروسیسنگ نہیں ہو رہی بڑی کوئی معمولی سی پروسیسنگ ہو سکتی ہے لیکن آپ نے پیچھے بیک اینڈ جو ہے اس کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا کلائنٹ آپ نے ویسے کا ویسے ہی رکھا تو بجائے ایک سرور ہونے کے سرورز آپ کے بہت زیادہ ہو گئے یہ نیٹ ورک انوائرمنٹ میں یہ چیز اب ہو گئی یہ نیا ایک آرکیٹیکچر بن گیا کلائنٹ از ون اگین تھین کلائنٹ پہ فنکشنالٹی کوئی نہیں ہے سرورز بہت زیادہ ہیں نیچے ڈیٹا بیسز اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ جب ہم نے تھن کلائنٹ انوائرمنٹ یا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے بیچ میں لے آئے تو اس سے ہمیں کیا آسانی کیا پیدا ہوئی کہ اب ہم کلائنٹ پہ کوئی پروسیسنگ نہیں کر رہے کلائنٹ پہ کوئی وہ چیز نہیں ہے تو اگر ہم کسی طریقے سے گوئی ایسی بنا سکیں جس کو ہم آسانی سے کلائنٹ کے اوپر لے کے جا سکیں کلائنٹ پہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ ایک زیرو کلائنٹ زیرو انسٹال کلائنٹ کی شکل نکل گی یہ اگر نہ انسٹال کرنے پڑے تو آپ کا وہ سارا آور ہیڈ جس کا میں نے تھوڑی در پہلے فیٹ کلائنٹ کے زمرے میں میں نے ذکر کیا تھا وہ سارا بیچ میں سے نکل جائے گا یہ زیرو انسٹال کلائنٹ جو ہے اس کی اگزیمپل براؤزر بیس سسٹمز آج کل ہیں یہ براؤزر بیس سسٹم پہ جو آپ کی جو گوئی جو ہے جو آپ کا جو ویب پیج جو نظر آتا ہے یہ آپ کے کلائنٹ مشین پہ نہیں ہوتا یہ انسٹال نہیں کیا جاتا یہ وہ کلائنٹ جو ہے جب سرور کو کال بھیجتا ہے سرور سے وہ پیج سامنے آتا ہے اور وہیں سے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اس میں ڈیٹا ڈال کے واپس سرور پہ بھیج دیتے ہیں تو ونس اگین ایک بار پھر سے ہم جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس پہنچ گئے ایک تھن کلامنٹ سے چلتے ہوئے فیٹ کلاٹ تک پہنچی اور فیٹ واپس تھن کلاٹ اور زیرو انسٹال پہ پہنچ گئے لیکن اس کا مطلب اس کا مقصد اس کی مینجمنٹ ہے اس مینجمنٹ میں آسانی جو تھے کلاٹ کی وجہ سے یا فیٹ کلاٹ کی وجہ سے جو پیدا ہو گئی تھی جو مشکلات ان کو دور کرنا ہے اور اس سے سسٹم کافی آسانی سے آپ اپنے اپ گریڈ کر سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کو انہینس کر سکتے ہیں میں کیونکہ آج وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس بات کو آگے کنٹینیو کریں گے این ٹی آر ایپلیکیشن یا تھری ٹی ایئر ایپلیکیشن کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آرکیٹیکچر کیا ہوتے ہیں کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی وہ کون سی شکل ہے جس کو ہم این ٹی آر آرکیٹیکچر کہتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں یہ آج کل بہت پاپولر آرکیٹیکچر ہے لیکن کیونکہ وقت کی کمی آج ہے اس وجہ سے اب اس وقت چلتے ہیں ذرا ایک بار آج کے لیکچر پر ذرا ایک نظر دوڑا لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا تو آج کی سامری آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی سوفیر آرکیٹیکچر کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور اپنی بات کو وہیں سے آگے بڑھایا جو ہم نے پچھلی بار جہاں پر شروع کی تھی 4+1 پلس کو دیکھتے ہوئے آج جو خاص طور پہ ہم نے جن چیزوں کا ذکر کیا تھا ہم نے آرکیٹیکچرل اسٹائلس کی بات کی تھی ہم نے 3, 4, 5 اسٹائلس ہم نے دیکھے ہیں جس میں سب سے پہلے ڈیٹا سینٹرک یا ریپازیٹری ماڈل کی ہم نے بات کی اس کے بعد ہم نے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر پہ بات کرنی شروع کی تھی کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کون سا آرکیٹیکچر ہوتا ہے اور ڈیٹا سینٹرک آرکیٹیکچر کون سا آرکیٹیکچر ہوتا ہے بعض اقتدار یہ دونوں ملتی جلتی شیپس ہوتی ہیں ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں بعض اقتدار کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ایک ڈیٹا سینٹرک یا ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچر کی ایک دوسری ایگزامپل بھی ہے دوسری شکل بھی ہے ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچر میں ڈیٹا جو ریپازیٹری ہے وہ کامن ریپازیٹری ہم یوز کرتے ہیں اور کلائنٹ جو ہیں اس کامن ریپازیٹری کو ڈائریکٹلی ایکس کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کلائنٹ جو ہیں وہ سپریٹ مشینیں ہوں تو یہ ہمارا ایک کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں رہتے ہوئے ایک یہ ڈیٹا سینٹرڈ اپروچ ہے جو مشینیں ہیں جہاں پر کلائنٹ یوزر انٹرفیس آپ نے دیا ہوا ہے وہ ان یوزر انٹرفیس سے جہاں پر آپ کی اپلیکیشن اور جہاں پر آپ کا ڈیٹا پڑا ہے وہ ڈائریکٹلی وہ مشینیں اس کو ایکسس کر رہی ہیں اور اس کو یوز کر رہی ہیں اور اگر یہ صرف ٹرمینلس ہوں جیسا کہ پرانے زمانے میں لیگیسی سسٹمز میں ہوتے تھے تو اس کیس میں یہ ایک کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر نہیں ہوگا یہ سمپل ایک ریپوزٹری بیسڈ آرکیٹیکچر ہوگا جس میں ٹرمینل دیے ہوئے ہیں اور وہ ڈیٹا ڈائریکٹلی ایکسس کر رہے ہیں کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہم نے دیکھا کہ اس میں تین چار مختلف اس کی شکلیں ہم نے دیکھی سرور آرکیٹیکچر میں کیا چیز ہے کہ آپ نے کلائنٹ اور سرور میں ریلیشن شپ آپ نے کیسے بلڈ کی ہوئی ہے اور کلائنٹ اور سرور میں فنکشنلٹی آپ نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے اس سلسلے میں ہم نے جو تین ماڈل دیکھے وہ تھے client, اس کے بعد تھک کلائنٹ اور اس کے بعد واپس تھن کلائنٹ زیرو انسٹال کی شیپ میں تو ایک فل سرکل ہم چل کے واپس آ گئے اس گفتگو کو انشاءاللہ اگلی بار ہم جاری رکھیں گے اس وقت کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں